قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اذا چلا اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے اذا ادا اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے ائی اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے وما بنا اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا کہ اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا سو اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا الحما فجو چکو پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے قد افلح من فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے خود خواب دس اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے بت سمود ہوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا بعث جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْعَيَاهَا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر سب کو برابر کر دیا خوف اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے